الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا ام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وايدا انك اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله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 فلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ وبرکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی تشریف لے آئے مرحبہ بھائی آج ہمارے یہاں تو ہے آٹھ رمضان المبارک آٹھویں مبارک شب ہے اور تراویح کے بعد کا وقت ہے آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں جس گھڑی جس تاریخ اور جس سمے بیٹھے مدنی چینل کی سکرین پر مدنی مذاکرے کا انتظار کر رہے ہوں اور مدنی چینل کی شریعت سے اپنے علم و ایمان میں اضافے کا سامان کرنے کی نیت لیے بیٹھے ہوں آپ کو رمضان مبارک کی وہ تاریخ وہ وقت وہ لمحہ وہ سماں مبارک ہو اور اللہ اگز وجل سے دعا ہے کہ آپ کو رمضان مبارک کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس دعا سے حصہ عطا فرمائے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے استقبال مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے امیر اہل سنت کی زبانی انشاء شاء اللہ اجز وجل مختلف موضوعات پر مستند اور کافی واقعی ایک صاحب برات اور صاحب تقوا شخصیت کی زبانی ان شاء اللہ از وجل مختلف عنوانات پر بہت ہی مضبوط اور آتھینٹک مستند بیانیہ سننے کا موقع مدنی مذاکرہ ضرور ان کے ملفوظات سننے کے لیے مدنی چینل کی سکرین پر آخر دم تک جمے رہی ہے استقبال مدنی مذاکرہ کے سلسلے میں آج آپ کو جو بیان مجھے کرنا ہے ابدال کا نام آپ نے سنا ہوگا ابدالعین آنے کرام کا ذکر سنا ہوگا اور یہ رام میں ایک مخصوص درجہ ہے یہ اور بعض روایت کے مطابق بعض بزرگوں کی تحریروں کے مطابق تین سو ساٹھ پوا کرتے ہیں بہت بابرکت اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے جو بارش کا برسنا اور بہت ساری برکتیں ہونا روزی رسق وغیرہ کا نازل ہونا برکات کا نزول ہونا یہ جو ہے وہ ہمیں اسلامی لٹریچر میں ان کی یہ خصوصیات ملتی ہیں ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں ان سے منسوب اور یہ اپنے وقت کے اب دالوں میں سے تھے یعنی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اولیاء کران ہر ولی ویسے ہی بڑا ہوتا ہے اور اولیاء کرام میں بھی جو بڑے درجات کا حامل ہو تو اس کی شان کے تو کیا ہی کہنے ہیں تو یہ عمر جو حضرت ابو جعفر بن خطاب ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار ان کے دروازے پر ہوئی دستک نوک کیا کسی نے اچھا صدا لگائی ساحل سوال کرنے والا تھا تو سوجہ سے پوچھا بھائی ہے کچھ اس کو دینے کے لیے ہے کوئی تو کہا چار انڈے ہیں ماشاء اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ, ما اللہ تو کہا چار انڈے تو کام منگتا کو دے دو مانگ رہے دے دو وہ چار انڈے جو ہے وہ دے دیے گئے دو واقعے میں نے آپ کو سنانے ہیں اور پھر جو ہے نا ایک نسبت آپ کو بتانی ہے دو واقعے دو جہتے ہیں اس لیے دو واقع سناؤں گا تو پہلا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تو چار انڈے جو ہے وہ دے دیے گئے سائل کو انڈے لے کر وہ گیا تھوڑی دیر کے بعد جو ایک دوست تھے ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی باسکٹ بھیجی توفے میں اور اس باسکٹ میں تھے انڈے باسکٹ آئی اب اللہ والے تو اللہ والے نا وہ توجہ بھی اس طرح پھیرتے ہیں تو پوچھا گھر میں بھائی کتنے انڈے ہیں تو وہ عرض کی جو زوجہ محترمہ تھی کہا کہ تیس اچھا اب اللہ والوں کا توقل دیکھیے ارے تم نے تو چار انڈے دیے تھے یہ تیس کس حساب میں ہے اللہ والوں میں توقع تم نے تو چار انڈے دیے تھے یہ تیس کس حساب میں تو اب جواب سنیں کہنے لگی وہ تیس انڈے سالے میں اور دس ٹوٹے ہوئے میں نے تیس کا حساب بتایا انہوں نے لکھا ہوگا تو تیس تین صاف ہوتے ہیں اور دس ٹوٹے ہوئے تو جو ہے وہ تیس کا پہلے فگر بول دیا تو جب انہوں نے سوال کیا کہ تیس کیسے چار دیے تو تیس کا حساب کیا ہے تو پھر بتایا کہ جی تیس جو ہیں وہ ثابت ہیں اور دس جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر جو علامہ یاسیہ یمنی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ ہم جیسوں کو سمجھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جو اصل میں انڈا دیا گئے تھے نا چار سا کو ان میں تین ثابت تھے اور ایک ٹوٹا ہوا تھا تو ایک ٹوٹے ہوئے کے اگینسٹ میں دس ٹوٹے ہوئے اور تین ثابت کے اگینسٹ میں دس ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ تیس مل گئے تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ عز وجل کی راہ میں دینے کا مدینہ مدینہ یہ بلکہ جو ہے نا یہ تو سمجھ لے پرتو ہے سایہ ہے یہ حضرت سید سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اور آپ کی اور تمام مومنوں کی والدہ محترمہ اویمہ یہ جو ہے وہ مسکین نے آپ سے سوال کیا آپ تھیں روزے سے روزے سے تھیں اور گھر میں ایک ہی روٹی تھی یہ تو سخی گھرانہ ہے نا جب جود ان پر ختم سخاوت ان پر ختم تو بٹتا ہی رہتا ہے ان کے گھر ایک روٹی تھی یہی دیکھ لیجیے نا عادت مبارکہ تو فرمایا جو باندھی تھیں ان کو فرمایا دے دو روٹی اس کو دے دو تو کہا عرض کیا کہ ایک ہی روٹی ہے اور آپ کا روزہ اور افطار کی لیا آپ کے تو اس روٹی کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے یہ مطلب انہوں نے یہ معاملہ توجہ شریفہ میں لایا یہ توجہ شریفہ میں آنے کے باوجود بھی فرمانے عالیشان کیا جاری ہوتا ہے سائل کو دے دو تو سائل کو دے دی وعلیکم السلام ورحمۃ سائل کو دے دی گئی تو پھر آگے روایت میں لکھا ہے کہ ایک اہل بیت میں سے کسی نے یا کوئی کسی اور گھر سے جو عام طور پر ہدیہ نہیں دیتا تھا ہدیہ نہیں دیتا تو اس نے ہدیے میں جو ہے وہ کچھ بھیجا اور وہ گوشت جو تھا اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا وہ آیا اور جب ہٹایا گیا تو وہ اندر سے گوشت نکلا تو باندی کو فرمایا کہ لو یہ کھاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا عیسا علی دوسرا واقعہ سنا تو یہ تو زمن بیچ میں آ گیا جو دوسرا واقعہ جس کی دوسری جہت ہے حضرت سیدنا اللہ عیسی روح اللہ علاء نبی والنۃ السلام کے دور مبارک میں ایک دھوبی تھا اچھا وہ جو دھوبی صاحب تھے ان کی ان میں ایک بات تھی ایک وہ بات بڑی عجیب تھی بات وہ یہ تھی کہ وہ نا لوگوں کے کپڑے تبدیل کر دیا کرتے تھے وہ لوگ کپڑے تبدیل اب وہ کتنے تبدیل کرتے ہوں گے کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچ گئے لوگ اندازہ لگائیے اور جا کے فریاد کی اب وہ فریاد بھی کیسی کی ہوگی اس کا اندازہ کیسے لگائیں وہ ایسی فریاد کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اللہ جل کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس دھوبی کو ہلاک کر دے یعنی اب آپ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ دھوبی کی عادت کیسی ہوگی لوگ کیسے ہوں گے لوگوں نے جا کر مطلب جو ان کو فیل ہوا ہوگا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیٰ علیہ کی بارگاہ علی میں عرض کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فریاد سن کر جب کی بارگاہ میں دعا کی تو دعا یہ تھی اچھا وہ جو معمول کے مطابق وہ جو دھوبی صاحب تھے وہ نکلے اب وہ نکلے تو ان کے پاس تین روٹیاں تھیں وہ جو تین روٹیاں تھیں تو چلتے چلتے راستے میں کسی ساحل نے سوال کر دیا فقیر ملا کوئی تو اس کی صدا پر ان کا دل پسی گیا رحم آ گیا ایک روٹی اس کو دے دی اب وہ روٹی دی تو وہ جو ہے سائل خوش ہو گیا اس نے دعا دے دی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور فرمائے یعنی آسمانی آفاتوں کی جو شر ہے برائی ہے تو اسے دور فرما دے خوش ہو گیا دھوبی صاحب خوش ہو گئے یہ تو بڑی مزے کی دعا دی اس نے ایک روٹی اور دے دی یہ لوگ دوسری بھی وہ دھوبی نے جب اس دعا سے متاثر ہو کر یہ کام کیا تو سائل بھی جو تھے وہ انہوں نے اور دعا دی اللہ تعالیٰ جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے اب اور خوش ہوا اس کا دل یہ اور متاثر ہوئے دعاؤں پہ دعائیں مل رہی ہیں تیسری روٹی تھی تین تھی تیسری روٹی بھی دے دی یہ لیجئے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اب جو ہے وہ گئے خیر عیسی علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک جو ہے نا وہ سانپ مسلط فرما دیا تھا اور جب یہ چلا اور اس نے یہ نیکی کا کام کیا کہ اس نے وہ صدقہ اور خیرات کیا تو ایک فرشتہ جو آیا اور اس نے سانپ کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی اب وہ جو ہے نا وہ دھوبی صاحب تھے تھے وہ واپس آ گئے واپس تو لے آئے اب واپس تو لوگوں نے دیکھا تو وہ تو بارگا علی میں حاضر ہو گیا حضرت وہ تو واپس آ اچھا واپس آ گیا, اچھا گیا بلائیے دریاف فرمایا معاملہ بھائی تم نے کون سی نیکی کی نبی تو نبی ادھر بتاؤ کون سی نیکی کی تو اس نے عرض کیا کہ میں نے تین روٹیاں اس طرح سے جو ہے وہ خیرات کی ہیں اور پھر جب وہ دیکھا سانپ تو سانپ سے دریافت فرمایا عیسا علیہ السلام نے کہ بھائی تم نے جو ہے نا اس کو مطلب ہلاک کیوں نہیں کیا تو بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ مسلط فرما دیا تھا جس نے مجھ پر میرے منہ میں جو ہے وہ لگام ڈال دی تھی تو اب جب یہ دیکھا سارا معاملہ لوگوں نے تو بڑے متعجب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وجلہ نے اللہ تعالیٰ عزد وجل نے اس دھوبی کو توبہ نصیب فرما دی تو دیکھیے یعنی دو پہلو میں نے ایک کہ ہم یعنی دیں اللہ کی راہ میں تو ہمارا اپنا ہی مال بڑھتا چلا جائے اور زیادہ ملتا ہی چلا جائے یہ یعنی اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے نعمتوں میں دوسری جہد کیا ہے دوسری جہت یہ ہے کہ برائیاں بلائیں آفتیں مصیبتیں ٹلنے کا سامان ہو رہا ہے تو ایسی زبردست نیکی کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دیں وہ اور ہمارے یہاں بڑھتی چلی جائے اس کا اثر یہ ظاہر ہو اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ بلاؤں اور آفتوں کو بھی ٹالتی جائے تو یہ کتنی زبردست دنیا و آخرت سے فائدے سے بھرپور یہ نیکی ہے تو اور اس کا رمضان شریف سے بھی ایک بہت ہی زیادہ خاص تعلق ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں رکن شعلہ تشیف ورما ہے چاہیں گے کہ ان کے نصیحت بھرے مدنی پھول بھی اس موضوع سے متعلق سخاوت سے متعلق اللہ کی راہ میں لٹانے سے متعلق رب کریم کی میں صدقہ و خیرات پیش کرنے سے متعلق جو ہے ان کی بھی گفتگو سنیں اور قلب کو روشن کریں ترغیب پائیں اور رمضان کے اس مہینے میں یہ نیکی بھی کمائیں تو کیا ہی مدینہ مدینہ جی قبلہ کیا ارشاد فرمائیے گا اس تعلق سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب و سلاد والسلام سلام سید سنی اللہ تبارک کا تعالی جل مجد کی آپ پر رحمت ہو اور اس وقت مدنی چینل پر جتنے ناظرین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو آمین یقینا سخاوت یہ ایسا وصف ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ سے عطا کرے اللہ, اللہ, اللہ واقعی پایا رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اس ضمن میں آتی ہے کہ سخی کتنا بڑا سعادت مند ہے جی جی سرکار علی سات سلام فرماتے ہیں کہ سخاوت اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے سخاوت ہے اللہ کی عطا سے ہے سخاوت کرو اللہ تبارک کا وطالعہ تمہیں مزید عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اللہ سخاوت کو پیدا فرما کر جی اسے جی مرد کی, مرد کی, کی صورت اتا فرمائی اتا فرمائی اور اس کی اصل کو توبہ درخت کی جڑ میں راسک کر دیا اللہ توبہ جو جنتی درخت ہے اللہ تبارک کا تعالی کی رحمت ہے اور خاص نعمت ہے اللہ کی اس سخی سخاوت کی نعمت کو مرد کی صورت دیا جی جی اور اس کی اصل کو شجر توبا کی جڑ میں راسخ فرما دیا جی جی اور تہنیوں کو سدرت المتہا کی تہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا جی جی اور اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا صحیح تو جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی پکڑ لے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تبارک وطالعہ اسے جنت میں داخل فرما اللہ صحان صحان اللہ اچھا یہ تو ہے سخاوت ٹھیک جی ہے جی اور اس کے برعکس اس کے اگینسٹ جو جی جی بخل جی جی ہے او اس کے متعلق بھی سنیے سنو بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بخل کو اپنے غزب سے پیدا فرمایا سخاوت کی بھی آپ سمی بھائیوں نے شان سنی مقام سنا مرتبہ سنا درجہ سنا اللہ کی عطا سے ہے اس کی اصل کہاں ہے اس کی ٹہنیاں کہاں ہے پھر کوئی ایک تہنی کو پکڑ لے تو اسے کیا ملے اور اس کے اگینسٹ بخل اللہ اکبر کبیرا ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بخل کو اپنے غزب سے پیدا فرمایا اور اس کی اصل کو شجر زقوم یہ زقوم کیا ہے یہ جہنم کے کاٹے دار درخت کی جڑ ہے جہنم کے کانٹے دار درخت, کی درخت کا نام ہے زقوم اور اس کی جڑ میں اللہ تبارک وطالیہ عزل نے اسے رکھا اس کی بعض شاخ زمین کی جانب مائل فرما دی تو جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل فرما دیں سنو بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے تو یہ سخاوت اتنی بڑی نعمت اور بخل کتنی بڑی جسے کہنا چاہیے نحوصد کہ نحوست ہے جی اور میں کروں آپ کی خدمت میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں جی معاشرتی طور پر بھی میں اور آپ غور کریں یقیناً قرآن و حدیث میں اللہ کی راہ میں دینے سخاوت اختیار کرنے اس کی تو جو برکات ہیں ثمارات ہیں عظمتیں ہیں عنایتیں ہیں درجے ہیں فضائل ہیں الحمد رب العالمین اس کی تو کیا ہی بات ہے جی جی مگر ایک عام معاشرے میں بھی آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو شخص دینے والا ہے دینے جی جی والا جس کا دل کھلا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہے تو اللہ تبارک کا وطالعہ کی رحمت سے لوگوں کے قلوب میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ہاں محبت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالی کی مخلوق اس سے بہت زیادہ جیسے کہ نا امید بانتی ہے اور اس امید کی وجہ سے ان لوگوں کے دل اس کے لئے نرم ہو جاتا ہے سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحیاء بن معاذ رضی اللہ کہ سخی لوگ چاہے سخی لوگ چاہے فاجر ہوں ان کے لئے دلوں میں محبت ہی ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یعنی ان کا فسق و فجر اپنی جگہ پر ہے لیکن پر یہ بس اس, اس کا حضر یہ بس ایسا ہے کہ ان کے لئ دلوں میں محبت ہوتی ہے اور بخیل چاہے کتنے ہی بھلے کام کیوں کرے ہم بخیل ہم چاہے کتنے ہی بھلے کام چونا کرے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہی پائے سیدنا بشر کا جو کال مرض کرنا چاہ رہا تھا تھا کہ بخیل کو دیکھنا دل کو سخت کرتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سخاوت اللہ اللہ تو کتنی بڑی نعمت اور اس کے مقابلے میں جو بخل ہے وہ اپنے اندر کس قدر مطلب اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ اس مضمون کو دیکھ سچی بہت دہن بنا اللہ تبارک وطالیہ تعالیٰ میں بخل کی نحوست سے بچائے بخیل ہونا یہ اچھا وصف نہیں ہے فرمائے کہ بخیل کو دیکھنا سخت دل کو سخت کرتا ہے اور بخیل سے ملنا مومنوں کے دلوں پر شاک ہوتا ہے اللہ تبارک وطالیہ میں سخاوت کی نعمت عطا فرمائے ہمارے صخیبی تشریف لائیں ماشاء اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ان کے بھی درج بلند فرمائے ان شاء ان کے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سخاوت کی نعمت کو اختیار کریں اور اللہ تبارک و الز وجل بیچے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سخاوت کا صدقہ ہمیں نصیب کرے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سخاوت کا صدقہ نصیب کرے اسحاب کریم کی سخاوت کا صدقہ نصیب کرے اور سخی تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں مقبول ہے الحمد السلام علیکم رحمۃ اللہ خالد صاحب کیسے ہیں سر بھائی آپ ٹھیک ہیں السلام غلام رسول بھائی آپ کی طبیعت اللہ اللہ ہیں الحمد مرحبا, مرحبا, مرحبا سخاوت کے تعلق سے جو ہے وہ کلام ہو رہا تھا کیونکہ سخاوت کو رمضان شریف سے بھی نسبت ہے کہ ملتا ہے روایات میں کہ جب پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف تشریف لاتا تو ان کی جو سخاوت کے بارے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ان کی جو ہے سخاوت مبارکہ کا جو انداز ہوا کرتا تھا اور یہ بھی روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں مضامین کہ رات کو جب جبریل امین علیہ صلاط والسلام سے ملاقات ہوتی تو اس صبح کی جو سخاوت کا عالم تھا وہ بھی جو ہے وہ نرالا ہوا کرتا تھا اور یعنی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مومنین کے قلوب بھی جو ہے وہ ان ایام میں سخاوت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یعنی دو نیتیں تھیں یہ موضوع چنتے ہوئے ایک تو دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی جو ہے نا وہ کیونکہ الحمدللہ للہ خدا کی مدد کے تعلق سے اس کو بڑھانے کے سنتوں کی خدمت کے تعلق سے دعوت اسلامی کا جو کام ہے اور جو احتیاط اور جو یہاں پر میکانزم ہے الحمدللہ للہ شریت کے تحت دینی جو امور میں اخراجات کرنے کا تو یہ لالچ تھی کہ اس کو بھی اس طرف بھی ترغیب دی جائے اور ادائے مصطفیٰ کی طرف بھی جو ہے وہ امت مصطفیٰ کو راغب کیا جائے وسلم الحمدللہ رب العالمین والسلام وسلم سید <سل> المرسلین عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت پر تو خیر حدیث کی حدیثیں بہت حدیث ہیں اعلیٰ کا وہ شعر سناتے ہیں واہ کیا کرم کیا جو و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اور جود و سخاط کے تو کیا کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اعلیت میں تو کیا خوب بات کی کہ واہ کیا و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس سے یہ سخاوت کتنی اعلی بات ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں سخاوت جود و سخا کا اگر آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کیا جائے تو میں ایک بہت اعلیٰ درجے کی ایک روایت جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ تقسیم فرما رہے تھے آپ فرما چکے تو ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور ہونے کے بعد عرض کی آکا میرے لیے فرمایا میں نے تو سب تقسیم کر دیا تو ارشاد فرمایا کہ میں تو وہ تقسیم کر دیا پھر اشاد فرمایا کہ کام کرو بازار جاؤ جو آپ کو چاہیے وہ لے لو قیمت ہم ادا کر دیں گے تیرا تو شنار کری بھی مائل با کرم گرتے ریت جو آیا اسے بڑھ بڑھ کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں وہ کیا جود تو کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سن ہی نہیں, نہیں مانگنے مانگنے مانگنے بالی تیرا ایک تیرا تیرا تیرا مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اپنے اجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام کو تو تھی تو کچھ گھر میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں یا کچھ رقم رکھی ہوئی تھی تو آپ کو تھا کہ یہ بھی میں فورن تقسیم کر دوں نہیں اتنی اعلی درجے کی عقائد ہو جہاں صلی اللہ تعالی سخاوت ہے سخاوت کے فضائل ابھی ماشاء اللہ بیان کر رہے ہیں مغل کی مذمت ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے تو یہاں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو سخاوت سکھانا سخاوت کی تعلیم دینا یہ پر واجب ہے ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر آپ نابالغ اپنی تو چیز دینے سے رہا اب آپ کو کسی کو اگر دینا ہے تو آپ اپنے بیٹے کے ذریعے بچوں کے ذریعے دلوا دیں کہ بیٹا یہ جاؤ انہیں دے کر آ جاؤ تو اس سے اس کو سخاوت کی عادت آئے گی تو اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو صحابہ کرا ملم اردو نے بھی دیکھا کہ در دولت میں در دولت سے کس قدر تقسیم ہوتی تھی اور خود در دولت میں دنیاوی ظاہری ساز و سامان کتنا تھا اللہ یہ سارا دیکھا جاتا تھا اس کے بعد وہ چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا فیضان ام المومن عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالی عنہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہے اور کچھ آیا تقسیم کر دیا اور خادیمہ نے کہا کہ کچھ اختار کے لیے رکھ لیتی دی دی تو فرمائے پہلے بتا دیتی دی کتنی کتنی اپنے رکھی یہ فیضان رسول یہ ہے تربیت رسول یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد جم المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مطلب جو فقاحت ذہانت اور جو علمیت اور جو سخاوت اور اس طرح کی جو چیزیں اضافہ ہوتی گی تو یہ سرکار کی صحبت اور آپ کی تربیت کی برکتیں ظاہر ہونے لگی اور خود حضرت سیدنا خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے مورلی اور فائننشلی اسلام و دین کی خدمت کے لیے فل سپورٹ کیا یعنی آپ کا مال شادی کے بعد آپ کا مال دین کے لیے وقف ہو چکا ہے یہ عزرت خطیت القبر اور تعالیٰ عنہ کی شان تھی کیونکہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام و دین کی دعوت دینی شروع کی تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں ایک مورلی سپورٹ کہ مطلب کہ فزیکلی اور مورولی آپ کے ساتھ لوگ ہوں اور وہ بھی گھر سے اگر مل جائے نا مورلی سپورٹ گھر سے مل جائے اور فائننشلی سپورٹ بھی گھر سے مل جائے کہ خود ایک مالدار آپ کا ایک بیک گراؤنڈ تھا تو یہ تھا تو یہ ان کی سخاوت ان کا بھی دین کے لیے کہ صدیق اکبر کی سخاوت یہ سارا اٹھا کر میں سالم یہ جتنا کچھ ہم سنتے ہیں نا یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فیضان کا صدقہ ہے آپ کی سخاوت کا صدقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں جو آیا بھر بھر کے دیا محروم کس کوئی لوٹایا ہی نہیں وہاں کیا کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے کریم سے گر میرے کریم سے گئے کترا کسی نے دریا بہ دے دے بہ دے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ مانگو تو دریا بہا دیے یعنی اللہ کہ آپ قطرہ مانگو تو آقا کی بارکاہ سے دریا بیتے ہیں اور دور یعنی وہ انمول ہیرے موتی تر بے بہا دیے ہیں یعنی کہ بالکل آپ مطلب کوئی مست... مست... ہے نہیں مست... آپ دیکھیے سخاوت کے بارے میں ارشادات اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ارشادات اس کے فضائل اور اس کے مطلب معاملے اتنے کسرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور پھر ساتھ سرکار کی سیرت پاک صلی اللہ تعالی سر کو ایسا مطلب کہ اس میں ایک نمایاں ایک بیان ہے ان کا کہ شیطان کے پاس علما فقحا کے اگر آپ اقوال پڑھیں گے شیطان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ سخاوت کے منفی مطلب سخاوت سے اینٹی آپ کو کر سکے سوا ایک یہ کہ وہ تمہیں بخل کا خوف دلائے گا فقر کا خوف دلائے گا کہ ہاں کہ تمہیں مطلب کہ وہ فخر میں نہ پڑی یہ تو میں خوف دینا ذہن میں تھا جو میں خدمت میں عمومی طور پر دینے کا مزاج یوں ہی نہیں بن پاتا کہ میں اس کا جواب ہی موجود ہے نا کہ اس پر تو قسم لینے کے سرکار صلا اللہ اس کو تو قسم کے لیے کہ مطلب کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں یا بڑھتا ہے یہ تو اتنی بدی سی اتنی واضح سی بات ہے کہ مال دینے اللہ کی راہ میں اگر آپ مال اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا مال کم ہو جائے نا مطلب اتنا اعتقاد تو بندے کو رکھنا ہی چاہیے کہ پوسیبل نہیں کہ اللہ کی رامے دے اور گھٹ جائے اسی طرح پوسیبل نہیں ہے کہ آپ سفری معائنوں میں پوری زکوٰۃ دیں اور آپ کا مال ضائع ہو جائے کیونکہ اپنے مالوں کو مضبوط کر میں محفوظ کر لو زکوات دینے کر بلکہ جو تمہارا مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ تو اللہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اتنی کیلکولیٹڈ ہیں اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا ایک تو ایک ایمانی جو ہے نا کمزور ایمان کی کمزوری یہ دیت بہت دیت ساری چیزوں میں پرابلم کریئر کرتی ہے وہ خالی وہ ان چیزوں خبز میں نہیں ہے لیکن سخاوت زکوٰۃ رائے خدا خب میں خرچ کرنا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و مم ماں یون آپ کتنا خوبصورت ارشاد ہے اور ہمارے یعنی یہ نہیں کہ کچھ خرچ کر ارشاد فرمائے ہمارے دیے ہوئے رس میں سے کچھ ہماری راہ میں اٹھا یعنی کچھ ہماری راہ میں اٹھا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کچھ ہماری راہ میں اٹھا تو یہ اتنے واضح ارشادات قرآن کریم میں موجود ہیں اور اتنا خوبصورت بیان پھر یہ صرف سخاوت کا تعلق جو ہے نا یا دینے کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ آپ پیسہ دے دیں آپ حدیثوں کو پڑھیں تو کھلانے کے فضائل لگیں Allaha, Allaha. اب ادھی سے پڑھے تو پلانے کے فضائل الگ ہیں اب ادھی سے پڑھے تو کپڑا دینے کے فضائل الگ ہیں اب ادھی سے پڑھیں تو حاجت پوری کرنے کے فضائل الگ ہیں اب ادھی سے پڑھے تو کسی کے پسندیدہ شعر سے اگر اس کی حاجت پوری کر دی تو اس کے فضائل الگ ہیں ہاں اور جب قرآن کریم کی آیت پر آئے تو لن تنال تن و برا حتأۃ فکو ممت و تم نیکیو بلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک رائے خدا میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اللہ تو یہ چیزیں ہیں پھر پھر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس چیز کا کسر نہ کرو جب تمہیں دیا جائے تو تم تم تو سو تم تمہارے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہوتی اور تم وہ رائے خدا میں دو تو رائے, رائے خدا میں دینے کے حوالے سے اتنے خوبصورت الگ الگ مضامین موجود ہیں قرآن کریم میں حدیثوں میں پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں صحابیات کی سیرت میں خلفۂ راشدین کی سیرت میں کہ اس کا مطلب اب تک یہ ہے تو میرا اپنا ایک حسن زن عرض کر رہا ہوں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جتنا حصہ ملتا ہے اس کو اسی قدر آکا کی اداؤں سے بھی حصہ ملتا ہے یہ میرا اپنا ایک حسن زن ہے وہ جو جتنا سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی محبت میں جتنا وہ آگے بڑھتا ہے اس کو جتنے محبت سے عشق سے اور آکا کی ذات میں فنا ہونے کا جتنا وہ درجہ پاتا رہتا ہے اسی قدر اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیرت پاک کا فیضان ملتا ہے اس میں ظہد بھی ہے اس میں تقوا بھی ہے اس میں قنایت بھی ہے اس میں پرہیزگاری بھی ہے اس میں عبادت بھی ہے اور اس میں سخاوت بھی ہے کیا آیا اولیاء کرام کو آپ دیکھیں مطلب کہ آتا ہے تو دے دیتے ہیں آتا ہے تو دے دیتے ہیں اور بانٹ دیتے ہیں اور بڑی در... بڑے درجے کی بات ہے با یزید استعمیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ کوئی مطلب نکی کی دعوت عطا فرما رہے تو, تو آپ نے پوچھا کہ زہد کی کوئی تاریخ بتائے زہد تاریخ دنیا کو کہتے ہیں دنیا ترک کرنا دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی ہو جانا تو کسی نے کہا کہ زہد یہ ہے کہ اب با یز اسلامی اللہ تعالی کی پی مجلس ہے تو مجلس بھی کی کیسی ہوتی ہوگی نا, نا, نا, نا تو کسی نے کہا کہ ظہد یہ ہے کہ ہو تو دے دے نہ ہو تو صبر کرے وہاں بلک کا نوجوان تھا یہ زہد تو ہمارے بل کے کتوں کا ہے ہوتا ہے نہیں ہو تو شکر کرے نہ ہو تو صبر کرے زہد انہوں نے یہ کہا بولے تو ہمارے بل کے کتوں کا زہد ہے ہوتا ہے تو شکر کرتے نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں تو فرمایا تیرے ندی زہد کیا ہے کہا کہ ہو تو دے دے, دے, دے نہ ہو تو شکر کرے ایسی اس نے تعریف کی یہ معرفت کی بات تصوف کے مدنی پھول ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت آپ نے جو بیان کی کہ سخاوت اور پھر سرکار نے سخاوت کی بھی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سخاوت اور ابھارہ بھی سخاوت کے فضائل بھی بیان کیے اور بہت کچھ بیان کیا حال حضرت نے وہ کیا ہے بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں کریم ایسا کریم ایسا بینا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ نے مدینہ کے عشقا نے رسول بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے ہمارا یہ موضوع چلتا ہے اور آج سخاوت پر چل رہے ہیں اور سخاوت کی بات چلو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ہی نہ ہو تو پھر سخاوت کو سمجھیں گے کیسے اے لسو لسو کے دل تیرا اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شعر میں جو آپ نے جو کلام کیا نا اس کو تھوڑا سا میرے جو مدنی چینل کے بعض ہمارے نئے ناظرین ہوتے ہیں کئی ایسے نئے اسلامائی ہوتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں ایک اعلی حضرت نے لکھا کریم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہیں کریم ہے ہمیں ایسے کریم ملے کیسے کریم ملے کہ جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یعنی ہمارے عموماً جو خرچ کرتا رہتا ہے نا تو ہمارے عموماً محاورہ کہلاتا ہے یار اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے یہ ہمارے عموماً حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ کہ آپ نے باقر محاوروں کا استعمال اپنے کلام مبارک میں کیا ہے تو کریم ہے ہاتھ کھلا ہوا ہے اور تیسرا خزانے بھرے ہوئے اب یہ تین چیزیں جب مل جائیں کہ جو ذات ہے وہ کریم ہے اور کریم کا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ داد ایک جگہ اور لکھتے ہیں تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا عطیہ تیرا یعنی کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دے کر لے لے تو نے اسلام دیا آکا آپ کے سد کے اسلام ملا آپ کے سد کے یہ مقدر جماعت ہمیں نصیب ہوئی یہ آپ نے ہمیں عطا کیا کیونکہ اندماانا قاسم و اللہ یوتی یہ سرکار کا ارشاد ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ہم آکا کے سد کے ہی یا یہ پانے میں کامیاب ہوئے تو یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا آپ کے سد کے اسلام ملا تو نے جماعت میں لی آپ کے سد کے یہ سارا ہمیں جماعت نصیب ہوئی اب آکا آپ تو کریم ہو آپ تو کریم ہو اب کوئی پھرتا اتیجا تیرا کی قریبوں کی شان یہ ہے کہ جب دے دینا تو لیتے نہیں ہیں حق اللہ ایک شہر ہے یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو اللہ یہ اللہ مجھے اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آقا آپ کے سط کے ایمان ملو پھر بھی جائے اللہ یہ اللہ نہیں اللہ ہو سکتا تو قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلس کہ پھر کیوں تمہارا دن ان میں اب بے چینی اور کیسی ہے ہم جس کے در کے غلام ہیں وہاں کی تو بھی کتنی پیاری ہے کیا لکھتے ہیں لب واہ آند ہے جھولیاں لبو آند گیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاکی ہے اور مانگیں گے مانگیں گے جائیں گے منگی پائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے منہ ماگی پائیں گے ترکار میرا نہ حاج اگر کی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے سخی اور باتیں والے کو دیکھو نا وہ دے گا مگر دوبارہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شان ہے ایک بار دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ پھر حاجت نہیں رہتی ہاں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں شاء اللہ میرے لے سنت کی مدنی چینل پر ہم زیارت کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کا سایہ بھی دراز فرمائیں شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سخاوت اور بانٹنے کا جو ایک آپ کو وصف عطا کیا ہے یہ ابھی غالباً ایسا ہے کہ شاید ہماری وہ تصویر نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے شاید ہماری آواز نہیں جاتی تو یہ اتنا مطلب کہ وہ اچھا آواز جا رہی ہے یوں میں بریک لگا دوں ماشاءاللہ کیوں بول رہے میں کچھ کہنے جا رہا تھا میں کہا شاید آپ نہ سن رہے ہو ظاہری طور پر آپ نہ سن رہے ہو تو چلو میں کچھ بول دیتا تو میں لکمان آتا نا شاید تو وہ میں کہہ چکا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کی قریبی سے اللہ تعالی کے گرہم سے فرض فضل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا عشق و محبت کرتا ہے اسے اسی قدر سخاوت کا حصہ بھی نصیب ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں بھی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے عمد اور عمد تقسیم عمد کرنے کا اللہ تعالی ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے ماشاءاللہ چلیں چلے کلام کا وقت ہے حبیب ہرزاج رے شفات کیجیے ہر زاج رے شفات کی جیے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے ن پاپ ویرت کیجئے ان کے نش پاپ ویرت سے چھپ کر زیارت کی جیے آگ سے چھپ کر زیارت کی جیے ان کے حسن پر پینسار ان کے حسن بامت چا کی حلاوت کی جیے شیر چا کی حلاوت کی جیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں ہائے ہائے ہائے کیا کمال کا شعر ہے اللہ اللہ ان کے حسن ملاحت پر پیار شیرائے جا کی حلاوت کی جیے حلاوت حسن اور ملاحت ہائے ہائے حالات حضرت قربان آپ کی شاعری پر ہیرائے جا کی حلاوت کی کیجیے اور ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر چلیے چلیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے تو کچھ سو ہمت کی جیے نعتوانو کچھ سو ہمت کی جیے نعت کچھ سو ہمت کی جیے ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر فکر سروت کی جیے فکر سروت کی جیے در پر اگر آپ فقیر کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ شاء نصیب ہوگی یوں ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر یہ وہ بارگاہ نہیں ہے یہاں تو مانگنے جا ہیں کیونکہ یہاں ملتا ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے اور نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ان کے در پر بن کر فقیر بینو فکر سربت کی جیے جس کا حساب ہوا تو اس کا نوا بخوبی گیا ایسے پیارے سے محابت کی جیے ایسے پیارے سے محبت کی جیے ایسے پیارے سے محابت کی نار سے بچ دے کشورت کی, کی جیے نار سے بچ دے کی, کی جیے نار نار کے رسول اللہ کا رے رسالت یا رسول اللہ رسوللا ہفلی سو کا نے دولت کی جیے مفل سو ساما نے دولت کی ماشاءاللہ وہاں بھی کچھ کلام پڑھا جا رہا ہے ظہرا پاک کے سدے میں ہمیں پھر سے مدین بلانا ملت اے حسنین نینا اے حسنین نین کے کے بن بلت رہے کافی بھیرگانے <سؤال> نظر میں پھیر گئے ہس کے مناظر یا نبی تم بالو ابا تم بالو ابا تم بالو صلی اللہ علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے حاضرین الحمدللہ روزانہ ہم ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مکفین اسلامی بھائیوں کے تاثرات جذبات احساسات سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں رمضان رمضان رمضان رمضان میں چھ ماہ پہلے ہی پاکستان سے عرب شریف میں گیا تھا میرا چھٹیاں نے کا ارادہ نہیں بس اس ہم لوگ دو سال بعد تین سال بناتے ہیں لیکن جب میں نے ارادہ کیا تو ایسے کام مل گئے کہ پندرہ بیس دن میں پیسوں میں سر گیا اور یہاں جانے کا پہلے دعوت اسلامی جواب نہیں تھا تو تب یہ داڑھی بھی میں مڈواتا تھا الحمدللہ جن میں نے ایک ماہ کا نماز کا کورس کیا اس سے میری چینجنگ آ گئی اور ہمارے گھر میں بہت چینجنگ آئی گئی ہے اور مسجد میں پانچ وقت نماز جماعت کے سر پڑتے ہیں احتکاف کے اندر تحجد پابندی سے پڑھ رہا ہوں اور درود اسلام یہاں اتنی کثرت سے میں پڑھ رہا ہوں باہر اتنا نہیں پڑھ سکتا جتنا یہاں پڑھ رہا ہوں عصر کی جو سنتیں قبلیا اور عشاء کی سنتیں قبلیا وہ پہلے اتنی نہیں پڑھتا تھا اور یہاں پابندی سے پڑھ رہا ہوں ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اس تحریک کی تعریف کریں مطلب کیا یہ ماشاءاللہ اللہ تحریک ہے حقیقت بات ہے جو یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے وہ اور مسجد میں یا اور جگہ پر سیکھنے کو نہیں ملتا اگر ہم کچھ نہ سیکھ کر گئے تو پھر ہمیں اتنے دور آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے یہاں ہم. قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا تھا ہمیں یہ تحریک نے سکھایا بس پتا نہیں کیا کرتے ہیں ایسا نگران شورا جو ایک دن میں جو ہے وہ ماشاء اللہ سے وہ تبدیلی آ جاتی ہے وہ بولتے بس معاف کر دو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے نا نگران شورا جو ہمارے دعوت اسلامی کے دھیلیں ماشاء اللہ اتنی روحانیت ہے سیکھنے کو ملتے ہیں ایسے ایسے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں جو عموماً اور خاص کر کے ہماری عمر چالیس پلس ہو گئی ہے اسی حساب سے ہم زیادہ کتابیں بال بچے ہیں لیکن یہاں کی جو نالج ہے نا وہ ماشاء اللہ علماء کرام اور ہمارے پیر صاحب ماشاء اللہ اتنی بہترین تربیت ہے کہ اللہ کرے بس آنا نصیب ہو جائے اور جو آ جائے گا انشاءاللہ ایک بار تو وہ کبھی یہاں سے وہ آگے, آگے دعوت دیتا رہے گا وہ کہے گا بس سب آتے رہے یہاں پہ انشاءاللہ قرآن شریف تو پڑھا ہوا ہے مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا تھا ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے میں نے نماز میں بہت غلطیاں تھی میں نے ٹھیک کی ہیں اپنی غلطیاں بہت غلطیاں تھیں ان شاء اللہ ایک ماہ کا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سب سے اہم چیز جو ہے ہم نے تلفظ کے ساتھ جو ہے کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے پہلے جو ہم نارمل طریقے سے پڑھتے تھے پتا ہی نہیں تھا کرا کی طریقے سے پڑھا جائے الحمدللہ یہاں موقع ملا ہے اللہ نے مجھے موقع دیا میں آیا ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے ادھر ہم نے یہ دیکھا ہر چیز سکھاتے ہیں وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ ہر طرح کا طریقہ کار بتاتے ہیں ہر آسانی بتاتے ہیں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے الحمدللہ انشاءاللہ انشاء اللہ پھر آئیں گے ان بہت اچھا لگا دعا کرائی سب تقریباً پورا کا پورا مجمع آنکھیں بہ رہے تھے اور تو بتا رہے تھے بہت اچھا لگا اللہ حضور مجھے لگا کہ سب کی شاید اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء اللہ اللہ بہت ہی اچھا بیان کرنے چھوڑا کا جتنا اچھا بیان انہوں نے کیا ہر آختر تھی مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی باپا کے صرف مرید کو دیکھتا وہ مسلمان ہو یا تو مرشید کی کیا شان ہوگی یہاں کا ماحول مجھے اتنا اچھا لگا اتنا پیارا لگا میں نے ارادہ کیا کہ میرے دو بیٹوں کو میں عالمی دین بناؤں گا داؤت السلامی کے اندر مفتی ان گا انشاءاللہ جب مدیش چینل پر دیکھتے تھے تو دل میں ایک کشش پیرا تھی جب نگران شراب بیان کرتے ہیں تو وہ باپ کو اور اولاد کو ایک ہی بیان میں سمجھا دیتے ہیں ایسا وہ باڈی اسٹائل کا ہوتا ہے کہ مٹھاس بھی ہوتی ہے اس میں کڑک بتا محسوس نہیں ہوتا آج سے پہلے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا نہیں تھا اور یہ دنیا کی میرے خیال میں واحد تحریک ہے جو کہ انسان کو مقصد بتا کہ آپ کا ادھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کس لیے آئے ہیں آپ وسلم کی سنتے جو بالکل اب ادائی نہیں ہوتی بلکہ وہ کچھ انسان جو کرتے ہیں تو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیکن یہ وہ تحریک ہے جو کہ سنتوں کو عام کر رہی ہے سنتوں کو پھلا رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنا فرض علوم جو کہ انسان پر فرض ہیں وہ سیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو واقعی سیکھنا چاہیے انسان کو صرف یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور میرا سیکھنے کا ایک ارادہ تھا اور میں بھی یہاں آ کے پاس آ کے دیکھنا چاہتا تھا کیا اور ان اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہر سال میرا یہی یہ گزرے رمضان کا میں یہ کہتا ہوں دنیا کی زندگی درد ہے اور فضانے میں بنا اس کی دوا ہے اگر باہر کوئی پریشانی کسی کو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے کسی طرح سے پریشان ہے اور باہر کھڑیوں کے باتیں بہت سارے کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں آئے اور انشاءاللہ اس کو ہر بیماری کی دوا بھی ملے گی اور دعا بھی ملے گی اور جب اپنے بابا جان کی زیارت کر لیتے ہو, علماء کرام کی زیارت بھی ایک عبادت ہے اور مسجدوں میں انتخاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے وہ پہلے ایک سٹائل چلتا تھا کہ وہ پڑھنا وغیرہ منہ پہلے لیا تو کبھی نہ کسی سے کوئی سوال پوچھا نہ کسی کوئی ہیلپ لیے یہاں ہی آگے پر چلتا ہے تو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا کس طرح ہے اور چھتیس سال عمر گزار دی مجھے لگتا ہے یہاں جو دن گزاروں گا وہ میری چھتیس سال زندگی سے سب سے بہتر یہ دن ہوں گے کیونکہ یہاں میں سیکھوں گا کہ روزہ کیا ہے یہ وضو کیا ہے قرآن کیا ہے جب تک بیسک نہیں سیکھوں گا تو یہ زندگی ایسے ہی بےکار گزار دوں گا یہاں پر آ کے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اصل زندگی ہے یہاں پہ اصل مقصد جینے کا سکھایا جاتا ہے یہاں سنتوں کی بہاریں یہاں ہمارے بابے ہیں ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا میری نماز درست کروائی گئی یہاں پر جو نماز میں غلطیاں تھیں مجھے دعائیں سکھائی گئیں اور سکھا رہے ہیں مجھے میری زندگی انشاءاللہ بدلے گی پہلے گناہ کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے پھر کرتے تھے لیکن یہاں پر ایک سچا سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق ملی ہے جی ٹائم آیا تو بہت اشتیاق تھا قریب سے دیکھنے کا بابا جی کو تو پھر جب سامنے دیکھا تو بس پھر وہ دل کی جو کیفیت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی میرے بابا نے میری زندگی بدل دی ماشاءاللہ میرے بابا نے میری زندگی دی کوئی بابا کہتا ہے کوئی باپا کہتا ہے کوئی پیر صاحب کہتا ہے کوئی مرشید کہتا ہے چلے اللہ ان کا سایہ دراز فرمائیں اور اب یہ کہ میں سنجید کروں گا کہ ماشاءاللہ جو تاثرات آپ دیکھ کر سن بھی رہے دو تین چیزیں بابا اس پہ بہت نمایاں آ رہی ہیں تاثرات میں ہماری نماز درست ہوئی ہمارا وزو درست ہوا ہمارا غسل درست ہوا اچھا ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا انداز مخارج وغیرہ یہ ساری چیزیں تین چار چیزیں بڑی کامن ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں اب یہ جو ماشاءاللہ چند ایک اسلام بھائی کے تاثرات ہیں سینکڑوں کے ہوں گے اس تک بعد میں ہزاروں کے ہو جائیں دنیا بھری ہوئی ہے بابا دنیا بھری ہوئی ہے کہ ان کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہے یہاں آنے کے بعد ہی ان کو پتا چلا ہوگا کہ ہمارا وزو اب درست ہوا ہمارا غسل اب درست ہوا یا ہماری نماز اب درست ہوئی ہمارا قرآن پڑھنا اب درست ہوا یہ پتا چلا تو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں اب درست ہوا اب انہیں کیسے پتا چلے جو اب تک یہی سمجھ رہے کہ ہم درست ہیں اب ان کی عمر پچاس ساٹھ ساٹھ سال بھی گزری ہوں گی تو کوئی تعجب نہیں ہے اور یہ ہمارے نوجوان ہوں گے کیا کرنا چاہیے یہ جو تاثرات دیتے ہیں تو یہ ہوتے چند ہیں لیکن میرا گمان ہے کہ یہ ہزاروں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یہ واقعی جو بہت سو کے جذبات ہوتے ہوں گے یہ چند تھوڑی جنہوں نے نماز سیکھی یا وضو سیکھا یا مسئلہ سیکھے بلکہ ہزاروں نے سیکھے ہر ایک کو نہ مائک ملتا ہے نہ ہر ایک سے تاثرات طلب کیے جاتے ہوں گے نہ ہر ایک بولنا جانتا ہے گھبرا جاتے ہوں گے بازار نہ ہم باپا اتنے طویل تاثرہ چلا سکتے ہیں کیونکہ سلسلے ہوتے ہیں تو ہمارا مختصر سا مدنی گلدستہ تیار کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر ہے جی جی تو یوں مطلب یہ کہ یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ایک میرا گمان ہے کہ یہ تقریبا تقریبا ملتے جلتے تاثرات جس سے پوچھیں گے نا وہ یہی دیکھا کہ ہاں یار یہ سیکھنے کو تو ملتا ہے یہاں رقط و سوز ملتا ہے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں اضافہ ہوتا ہے مدینے کا درد اور تڑپ بڑھتی ہے نمازوں کا ذوق ملتا ہے سنتیں پڑھنے کا شوق ملتا ہے ابھی سنان نا آپ نے کہ عصر کی سنت قبلیہ عشا کی سنت قبلیا اور تاجد میں پڑھتا ہوں اکسن بھائی فرما رہے تھے کہ پہلے ہی اس طرح کی اتنی ترکیب نہیں تھی اتنی اب یہاں ہو کر آ کر ہوئی اب یہ, یہ آپ کی تربیت گاہ ہے یہاں سے جو بھی تربیت ملے نا اللہ کرے گا یہاں و... سے جب آپ جائیں تو یہ باقی رہے جو سیکھا وہ خود بھی اس پر عمل جاری رہے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی ترقی بنی رہے تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ روشن ہوا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی جب کوشش کریں گے اور مل جل کر ہم کوشش کریں گے اللہ چاہے گا تو دنیا بھر میں مسلمان نمازی بن جائیں گے سنتوں کے پابند بنیں گے انشاءاللہ اور یہ عمل کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا کام کی بہت ضرورت ہے بے حد ضرورت ہے ہر طرف بے عملی کا سیلاب آیا ہوا ہے جس میں لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے بھلے یہ آپ کو گالیاں دیں برا بلا دیں کہیں یہ بھی ان کی بیچاروں کی بیماری ہے ان کا علاج کرنا ہوگا آپ کو برا بلا گئے تو آپ بھی غصے میں آ تو ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ میں ہاسپٹل ہوتا ہے تو مینٹل ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کو کبھی کبھی مریض جو ہے نا اٹھا کے ہاتھ بھی رکھ دیتے ہوں گے اور پول پھول بھی بھگتے ہوں گے گالیاں بھی دیتے ہوں گے پال در سے تو یہ ڈاکٹر مسکرا کر یا جس طرح بھی اس کو قابو کرتا ہوگا اور اس کا علاج ہی کرتا ہوگا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ بےچارا مریض ہے جب مرض ٹھیک ہو جائے اور اس کو پتا چلے گا کہ اس نے میرے کو چانٹا مارا ہے تو اس کو افسوس ہوگا تو اسی طرح اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا یا بھلے اگر کوئی ہاتھ بھی رکھ دیا آپ کو نیکی کی دعوت کی راہ میں آپ نے ہاتھ مارنا نہیں ہے پتھر کھانا سنت ہے وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا سنت نہیں یہ خیال رکھنا آپ نے تو کل جا کر یہی جن کو آپ اس طرح صبر و تحمل کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے یہ آپ کے شانہ بشانہ نیکی کی دعوت دے رہوں گے اور یہ اپنے اس کیے پر بہت نادیم و پشے مار ہوں گے کہ یار میں نے کیا مجھے پتا نہیں تھا تو وہی مینٹل ہاسپٹل والا مگر ان کو یہ نہیں بولنا کہ ابھی تو تم مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو میں ڈاکٹر ہوں بہت تم نے مارا ایک اور مار لو میں تمہارا علاج نہیں چھوڑوں گا تو وہ پاگ پن بڑھ سکتا ہے دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ تو خیر ماشاء اللہ آپ ایسا تو نہیں کہیں گے نرمی نرمی نرمی کونز وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہے ان یہ نکی کی دعوت جو ہے یہ ضرور رنگ لائے گی ان جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تب کیا تھا کچھ بھی تو نہیں تھا یہ نہ اتنا تصور تھا کہ یہ کام اتنا مطلب مقبول ہوگا عوام میں اور لوگ پیاسے ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی آ کر پلا ان کو بھلے ہٹا ہی دیتے ہیں گلاس لیکن ہیں پیاسے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ پلا رہے ہیں یہ لوگ اس سے میری پیاس بجھے گی اتنا ان کو شعور نہیں ہوتا لیکن ایک بار آپ پیار محبت سے پلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے نا کہ یہ خود آپ سے جگ لے لیں گے یہ ان پلانا شروع کر دیں گے انشا اللہ تہبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے چلو حبیب صا اللہ تعالی